جیسا کہ گزشتہ مجلس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں ہے کربلا کا اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے تو اس حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں پہلے سمجھنا ضروری ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے والد گرامی سیدنا دینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان مشاجرات لڑائیوں کا جنگوں کا ایک طویل سلا پانچ سال تک جاری رہا ہے سبب کیا تھا آواز کا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے انہیں کوفیوں نے قتل کیا تھا شہید کر دیا گیا تھا اور سیدنا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا سانحہ اور تاریخ اسلام کا بہت بڑا دلگاس واقعہ تھا اور اس کے بعد پھر ایسا زبردست آغاز ہوا جو کہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کے رام اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی یہ جماعت ان کا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ تھا کہ نے عثمان سے بدلہ لیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سیاسی مجبوریوں کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا یہ ان کی کچھ سیاسی مجبوریاں اور سیاسی کمزوریاں تھیں اس میں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو متنون نہیں کرتے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا چونکہ معاملات واضح ہو چکے ہیں کہ اس وقت ان فسادی لوگوں کو عہدے دینا اور ان کو وزارتوں اور امارتوں پر فائز کرنا فتنے کو دبانے کے لیے ضروری تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام اس لیے کیا اب ظاہری طور پر یہ ایک بہت بڑا جرم نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں اور پوری امت کو مطلوب ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ وقت کو امیر المنین کو کہ جس پر پوری اسلامی قلم رو تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے انسان جس کی خلافت و امارت پر متفق تھے ان ظالموں نے اس شخص کو قتل کیا اور اب لازم اور ضروری تھا کہ انہیں قصاصاً قتل کیا جاتا انہیں سزا دی جاتی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حالات کے پیش نظر انہیں سزا نہیں دے سکتے تھے آپ ایک عصر حاضر کا ایک واقعہ اپنے سامنے لے آئیں تو بات سمجھنا قدر آسان ہو جائے گی بڑا مشہور کیس ریمنڈ ڈیوس کا معلوم ہے مسلمانوں کا قاتل ہے جاسوس ہے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہماری حکومت اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی حکومتوں کی کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے بہرحال سیدنا امیر معبہ انہوں ام امر مبمن سید عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور دیگر اصحاب کا یہ گمان تھا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو سزا کیوں نہیں دیتے سزا دینے کے بجائے ان کو عہدے دے دیے گئے ہیں تو اس بنا پر ان دو گروہوں کے درمیان مسلسل پانچ سال تک لڑائیاں ہوتی رہیں جنگیں چلتی رہیں اور ان کا یہ باہم لڑائی جھگڑے والا جو سلسلہ ہے یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے دونوں طرف سے بہت زیادہ تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قتل کیے گئے لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعطلوں کو سزا نہیں دی جبکہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا اس سب کچھ کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اب ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ جو کساس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ حق کے زیادہ قریب ہیں لیکن صورت حال ایسی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سزا نہیں دی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کو عہدوں سے نوازا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا معاویہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ حق پر نہیں تھا نہیں وہ بھی حق با جانب تھے کہ وہ کساس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں سزا نہ دے کر حق با جانب ہے لیکن ان دونوں گروہوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ حق کے زیادہ تک اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے گروہ کے بارے میں یہ خارجی ظاہری طور پر بڑے دین دار بڑے متقی پرہیزگار قرآن کی تلاوت کرنے والے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والے اور ظاہری طور پر بڑے اعلی ایمان والے لیکن حقیقت ایمان سے خالی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ خارجیوں کو میری امت کے دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو قریب ہوگا ہق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے خارجیوں کے خلاف بھی قتال کیا تھا اس وقت امت کے دو گروہ بن چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دور خلافت تک امت متحد تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تیس پینتیس سال سے شام اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر حکمران تھے گورنر مقرر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مکہ عراق کوفہ وغیرہ ان علاقوں کے اوپر یہ حکمران اور خلیفہ مقرر ہو چکے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام نے صرف یہ مطالبہ رکھا تھا کہ علی اگر عثمان قاتلوں کا بدلہ لے رضی اللہ تعالی عنہما تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اس کے علاوہ اور کوئی چیز آڑے نہیں تھی لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا دونوں گرو اپنی اپنی جگہ پر قائم رہے بیک وقت دونوں مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی سلطہ اقتدار قوت اور طاقت موجود تھی اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ازل و نصب کرتے تھے اور ان کے پاس بھی اقتدار قوت اور طاقت باقاعدہ طور پر موجود تھی تو ان دو گروہوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ نے قتال کیا خارجیوں کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کیا تھی کہ ان کے خلاف وہ گروہ لڑے گا بالحق جو دو گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان سے بدلہ نہ لینے کے باوجود حق کے زیادہ قریب تھے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب کوئی حکمران اپنی سیاسی مجبوریوں کی بنا پر کچھ جائز کام نہ کر سکتا ہو جائز تو کجا کچھ ایسے کام جو کہ کرنا فرض اور لازم ہیں وہ نہ کر سکتا ہو پھر بھی وہ حکمران حق بجانب ہوتا ہے خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ وہ حق با جانب تھا دوسری بات جو اس سانحہ کربلا کر کربلا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور اس سے قبل حضرت عثمان حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور حکومت میں مسلمان تمام کے تمام تر متحد تھے جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنو کے دور خلافت میں مسلمان متحد نہیں ہو سکے بلکہ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم رہے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور ان کو خلیفہ تسلیم کرنے والے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے والے پھر تیسری اہم بات کہ یہ دونوں گروہ ابیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں یہ آپس میں لڑتے رہے ان کی مشاجرت قائم رہی لڑائیاں ہوتی رہی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ختم ہوا ظالم کوفیوں نے ہی آپ کو مظلوم شریف دیا اور پھر اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ مقرر ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پارٹی کی طرف سے یہ باتیں ذرا اچھی طرح سمجھتے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ نے خلافت و امارت کو سنبھالا دونوں طرف سے کیا ہو رہا ہے باپ کے بعد بیٹا آ رہا ہے کچھ لوگ اس نقطے پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا کر ملوکیت کی بنیاد رکھی ہے تو یہ بات تت غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باپ کی جگہ تخت نشی ہو چکے تھے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش وئی فرمائی تھی ان ابنی ہادا سید کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے واسا یوسف اللہ اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں بینا عتینی عظیم عطینی مل مسلمین مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان سلح کروایا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عن ان کی طبیعت صلح جو تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور پیش گوئی بھی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان سولو کروائے گا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے فوراً بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو رنجش جو چپتلش ان کے والد گرامی کی چل رہی تھی وہ ساری ختم کر دی حتیہ کے خود رضا کارانہ طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا تو اس کے بعد مسلمان دوبارہ سے تقریباً پانچ سال کے عرصے کے بعد ایک امیر اور ایک خلیفہ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتہ ہو گئے اور مسلمانوں کے باہم کوئی مشاجرت اور کوئی اختلاف باقی نہ رہا جب دو بندوں کے درمیان دو ملکوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس پر بھی دو طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کے افعال اور ان کے کردار سے سبق سیکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں اور سلو صفائی کے ساتھ ہی زندگی گزارنے میں آفیت اور اسی میں خیر ہے وغیرہ لڑائیوں میں انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا یا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لڑائی اور جھگڑے کے جو اثرات ہیں وہ پختہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور نئی آئندہ آنے والی نسل میں انتقام کا جذبہ زیادہ سے جاتا ہے اور اپنی برتری فریق مخالف پر اپنی فوقیت کا احساس اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں قسم کے اثرات سیدنا علی ابن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر مرتب ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلوک کر اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دوسرے قسم کے اثرات کو قبول کیا اور اس وقت بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو اپنے بڑے بھائی کے بیعت کر لینے کے باوجود اور ان کے کہنے کے پر بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کر لی لیکن اپنی برتری اور فوقیت کا ایک احساس بہرحال موجود رہا اور پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ ذہن تھا خلافت و امارت ہم زیادہ بہتر طور پر چلا سکتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کچھ حساب کتاب لگانا کوشش کابش کرنا شروع کی لیکن میدان ان کے لیے حرامین کے اندر ہموار نہیں تھا مکہ میں اور مدینہ میں مدینہ میں چار افراد عبداللہ اللہ زبیر عبداللہ بن عمر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھے ان چار بندوں کے علاوہ باقی سب نے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تقریباً ساٹھ سے زائد صحابہ کرام تھے جنہوں نے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر خلافت و امارت کی بیعت کی انہیں اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کیا اور اس وقت ان چار افراد کے سوا جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب کے سب یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اب ان تاروں میں سے بھی عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا باقی دونوں نے عبداللہ بن عمر اور جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے بھی یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اب اہل کوفہ یہ کوفہ وہ علاقہ ہے جو شروع ہی سے فتنوں کی زمین رہا ہے اور نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ نجد عراق ایسی سرزمی ہے کہ جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے اور یہاں فتنے زلزلے اور فتنہ و فساد یہ اس کا مرکز ہے تو ان فتنہ پرور کوفیوں نے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ابو لولو فیروز مجوسی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا آج بھی رافیوں نے اس کا مقبرہ بنایا ہوا ہے بابا شجا اس کو کہتے ہیں اور اس کا بہت بڑا مقبرہ ہے جہاں پہ یہ لوگ حاضریاں دیتے ہیں جہاں کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ بھی یہی کے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہی لوگوں نے یہ کام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی لوگ تھے خیر وہ آگے چل کے انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے اب یہ کوفہ والوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں یہاں پر حالات بڑے سازگار ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو یہ جب یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ لوگ چاہت رکھتے ہیں چلو وہاں جا کر حالات معلوم کرتے ہیں یہ کبھی قطن ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علو نے خلیفہ بننے کے لیے بغا یعنی کہ بغاوت کی خواہش کی یا اس کا کبھی آپ نے ارادہ بھی کیا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا بات تھی انہوں نے کسی پر اسے ظاہر ہی نہیں کیا ہاں یہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم خلافت علا من حاج نبوبہ کو صحیح طور پر قائم کریں یہ معلوم ہوتا ہے لیکن بغاوت والا جو معاملہ ہے یہ بہرحال واضح الفاظ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا انہوں نے معلوم کرنے کے لیے حالات مسلم بن عقیل کو بھیجا کے جاؤ ان کے چچاد بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے مدینہ کے اندر جو گورنر تھا یزید ابن معاویہ کا وہ آیا اور حضرت حسیم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے جیسے بندے سے چھپ کر بیعت نہیں لی جاتی اور لوگ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم اعلانیہ تن بیعت نہ کریں خیر یہ بات کہہ کر اس کو ٹال دیا اور خود موقع پا کر مکہ کی طرف روانہ گئے جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بھی انہوں نے حالات کو دیکھا وہ سب لوگ اہل مکہ بیعت کر چکے تھے یزید ابن نے اب انہوں نے وہاں سے کوفہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا ابھی مسلم بن عقیل کی خبر نہیں پہنچی تھی تو جتنے بھی لوگ تھے صحابہ کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حتیٰ کہ تعالیٰ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابھی تک یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بھی انہیں کوفہ جانے سے روکا سارے صحابہ کے سر سب, سب حتیٰ کہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کو کوفہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے روک رہے ہیں اچھا ایک لمحے کے لیے رک کر یہاں یہ سوچیے گا کہ اگر یہ واقع کر جو ہوا ہے یہ حق و باطل کا ماڑ کا ہوتا کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سے پیچھے رہتے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی حق و باطل کا مار کا نہیں تھا یہ ایک سیاسی نوعیت کی لڑائی تھی اور وہ بھی اچانک پن میں ہوئی ہے بغیر کسی تیاری کے بغیر حکمت عملی طے کیے اچانک فن میں مد بھیڑ ہوئی ہے اور یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی شیعہ رافضی لوگ ان کی آئیڈیالوجی تو یہی کہتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ وی مجمعین سب کے سب معاذ اللہ وہ مرتد ہو چکے تھے دین سے پھر چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کر دی یہ شیوں کا طرز فکر ہے جبکہ اہل السنہ سننا کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں خیر یہ نہ مانے آگے بڑھے راستے میں معلوم ہوا کہ مسلم نے ایپ دیا گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن مسلم نے عقیل کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے یا تو ہم اپنے بھائی کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے ان سے بدلہ لیں گے یا پھر ہم خود قتل کر دیے جائیں ہم واپس نہیں جائیں گے تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بغیر میں بھی رہ کے کیا کروں ان کے ساتھ چل دیئے اور اب دیکھیے کہ مکہ سے کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں آتا بلکہ یہ تو شام کے راستے میں ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلم نے اپیل کی شہادت کی انہیں اطلاع ملی تو این ممکن ہے کہ ان لوگوں نے قاتلوں سے چونکہ بدلہ اپنے طور پر اسلامی قانون کے مطابق نہیں لیا جاتا قاتلوں سے بدلہ لیا جاتا ہے قاضی کے ذریعے حاکم کے ذریعے ہر کوئی اپنے مقتونوں کا بدلہ خود نہیں لے سکتا تو انہوں نے اپنے سر کا رخ تبدیل کر دیا راستے میں چونکہ اللہ ابن زیاد کو یزید ابن معاویہ نے کوفہ اور ارد گرد کا گورنر بنایا ہوا تھا کیونکہ یہ لوگ بڑے شرارتی قسم کے تھے ان کی شرارت کو خوفیوں کو دبانے کے لیے تو انہیں اطلاع پہنچی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ایک فوجی کو بھیجا کہ جاؤ انہیں جا کے روکو یہ وہاں پہنچے اور پہنچ کے یہ بڑے سراج جو طبیعت کے مالک تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں اور آپ ایسا کیجئے کہ واپس چلے جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تین تجویزیں پیش کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا تو مجھے واپس جانے دو یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو یا پھر مجھے یزید ابن معاویہ کے پاس جانے دو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا تاریخ تبری سمیت تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تین تجویزیں پیش کی تھی اب یہ دوبارہ واپس گیا ابن زیاد کے پاس کہ جی یہ انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ قبول ہے لیکن یزید ابن معاویہ کے پاس جانے سے پہلے یہ میرے یعنی عبد العبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہی کوفی لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کے بلایا تھا یہی کوفی ربید اللہ بن زیاد کی فوج کے اندر بھی شامل تھے اور انہوں نے جس طرح آپس میں باہم زبانی کلامی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس طرح کا جھگڑا اور گرما گرمی وہ شروع ہوئی اور نتیجے میں تلواریں نکلی اور چند ایک افراد قتل کر دیے گئے جن میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مظلومن قتل کیا گیا شہید کیا گیا یہ اس واقعہ کا سارا پس منظر اور اس کی ایک خالص سی حقیقت ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کافلے میں کوئی زیادہ بندے شریک نہیں تھے شیعی روایات کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ جی ستر بندے تھے اور جو قتل کر دیے گئے حالانکہ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے اور کہتے ہیں دس دن تک پانی بند رہا اور پانی بند رہنے کا وہاں پر تصور بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ جو ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے معاملات طے کر رہا ہے وہ ان کا قدر شناس اور انتہائی نرم مزاج آدمی تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی بےجا سختی کی بنا پر کوفیوں کو موقع ملا اب کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ثبوت تھے جو کہ ان کوفیوں کے خلاف تھے اس سے قبل وہ مسلم بن عقیر کو شہید کر چکے تھے اسی لیے کہ مسلم بن عقیر کو پتا تھا کہ کوفے میں باغی کون کون ہے یا پھر خط لکھے تھے ان باغیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا آپ ہمارے پاس آ اور ہم ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور یہ دوسرا بڑا ثبوت تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں موقع پاتے ہی کوفیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے شہید کر دیا تو یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی الم باب ہے اور انتہائی برا واقعہ ہے جو پیش آیا اس کے بعد تقریباً تیسری صدی ہجری بلکہ چوتھی صدی ہجری آدھی گزر جانے تک اس واقعہ کو کسی نے نہیں چھیڑا اس پر کسی نے کوئی زبان نہیں کھولی کسی نے اپنی کلم کو حرکت نہیں دی جس طرح آج کل لوگ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہاں تین سو اکاون ہجری میں ابن بویا ادیلمی نے یہ رافضی قسم کا شیعہ تھا اور اس نے صحابہ کرام پر تبرہ شروع کیا اور تین سو باون ہجری میں اس نے یہ محرم الحرام میں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ماتمی لباس پہنے برہنا سر رخسار پیٹتی ہوئی گرے باندھ چاک کرتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی گلیوں بازاروں میں نکلیں اور وہاں سے یہ ماتم کا آغاز ہوا ہے تین سو باون ہجری میں یعنی کہ ساڑھے چار صدیاں ساڑھے تین صدیاں گزر جانے کے بعد چوتھی صدی ہجری کے نصف کے بعد دوسرے آدھے حصے میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں جبکہ اسلام اس بات کی قطر اجازت نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسا سمنا مندارخود و شک الجوبہ و دعداغل چاہے جو رخسار پیٹتا ہے ماتم و بین کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر عیدوں کی شہادت اہل اسلام کے لیے مسرت اور شادمانی اور خوشی کا باعث ہوتی ہے باعث صد افتخار ہوتی ہے اس پہ مسلمان رویا پیٹا نہیں کرتے تو یہ جس قدر بھی یہ جو سلسلے ان دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں یہ رافضیت کی ایک خاص آئیڈیالوجی ہے اسلام کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے و ماں توفیقی اللہ بال ہی